صرحم الحمۃ الرحمد صحمہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک مجھے تمام برادان اور تمام باقی تمام ورثہ صاحش اور باقی تمام سامعین کو شمبا سلامت خطیں ہمارا سلسلہ دس اقادشاہ و والاً میں سے بعض جو ہے کا نکیر منکر کے سوال کے بارے میں پلے سراعت کے بارے میں میزان حساب کتاب کے بارے میں بات چل رہا ہے یہ باپ میں سے جو ہے ہمارا درس نمبر 28 سے آج کا جو ہے اس کتاب میں سے چل رہا ہے درس نمبر اٹھائیس ہوگا اس میں اس کتاب کے سوال نمبر اسی سے آگے شروع ہو رہا ہے تو آج کے درس ہمارا پلے کے بارے میں ہوگا کیونکہ اس میں ایک عاقدہ باب نمبر 12 میں یہ ہے کہ پلے سراعت پر عاقدہ ہاں جی تو سرات پلے سرات۔ ہاں جاتی بات کرتے ہیں سراعت زمبل بیمہ بلتی میں بھی بولتے ہیں نا تو پل سرات سے کیا مراد ہے وہ کیسی ہاں جی مشکل پل ہے اس سے گزرنے کے لیے ہمارے پاس یہ پل کس چیز کے اوپر ہے اور اس پل کے اوپر سے گزرنے کے لیے آسانی سے گزرنے کے لیے ہمارے اعمال کردار رفتار گفتار کیسا ہونی چاہیے انی سوالوں کے جواب میں جو پُل سرات کے بارے میں تفصیل سے بیان کیجیے یہ سوال نمبر اسی جواب جو ہے سراعت جو ہے لغ کے ساتھ ہاں جی سراعت لغت میں راستہ اور پل کے معنیٰ میں ہے عربی زبان میں ہاں جی ہندشنری میں جو ہے راستہ اور پل کے معنیٰ میں اور یہاں جو ہے عقائد میں سراعت سے مراد پل سراعت ہی ہے ہاں جی پل سراعت ہی ہے جو کہ جہنم کی آگ کے اوپر ہے جہنم کی آگ کے اوپر ہے قیامت کے دن تمام معلوقات کو یہ عقیدہ رکھنا ہے ہم نے کہ تمام معلوقات کو ایک تو یہ کہ یہ پل پانی کے اوپر نہیں ہے جہنم کے آگ کے اوپر ہے ہاں جی دوسرا جو ہے قیامت کے دن تمام معلوقات کو اس پل سے گزرنا ہے جی اور یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے اٹل فیصلہ بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ بھی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اشاط فرماتا ہے یہ سورہ مریم آیت نمبر اکہتر باہتر میں یہ آیت موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ان من کم اللہ واری تم میں سے ہر ایک کو اس پل سے گزرنا ہوگا تم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا مگر سب کو وہاں سے گزرنا ہوگا کان اللہ ربی کا حتمن مند اور یہ تیرے اور یہ تمہارے پروردگار کا حتمی فیصلہ ہے اٹل فیصلہ ہے اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے سب کو پولیس راج سے گزرنا ہوگا سمن نونت جیل لذیذ تکاؤ پھر اللہ سے ڈرنے والوں کو اس پولیس رات سے آسانی سے گزار کر نجات دلائے گا اللہ تعالیٰ جی سمہ پھر نونت جی اللہ نجات دیں گے ہم اللہ ہیں ہم نجات دیں گے اللہ جذیت ان لوگوں کو جو دنیا میں جو ہے تقوا الہی اختیار کرتا رہا اللہ سے ڈرتا رہا اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا رہا ہم فرمان بردار رہا امبیا علیہ السلام کی الہی تعلیمات کے۔ ان کو ہم نجات دیں گے ان کو نیچے گرنے نہیں دیں گے وہ نظر اس اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو فیہا اس جہنم میں جسین ہاں جی کہ وہ منہ کے بل گرا پڑا پڑے رہیں گر جائیں گے تو اسی حالت میں منہ کے حل گرا پڑا حالت میں رہنے دیں گے ہاں جی تو تجمب یہ کہ تم میں سے ہر ایک کو اس پولیس رات سے گزرنا ہوگا اور یہ تمہارے پروردگار کا حتمی فیصلہ ہے حزان گرامی یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے اللہ فرماتے کانا اللہ ربیکہ حت مند یہ اللہ کا تو شدہ فیصلہ ہے اٹل فیصلہ ہے اس لیے قرآن پاک کے آیت ہے اذان گرامی ہم ان آیتوں کی جو ہے کو حقیقت کو دھرک کرنے کی ضرورت ہے پھر اللہ جو ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو جو ہے اس پورے سرات سے آسانی سے گزار کر نجات دلائے گا اور ظالموں کو اپنی بدعمالیوں کے وجہ سے ہم جہنم میں گرے پڑے رہنے دیں گے نگرامی یہ جہنم ہے ہاں جی یہ پورے سراعت کے اوپر سے گزرتا ہے اور یہ پورے سرات جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے جو اس پل سے گزرے گا گرے گا تو پانی میں نہیں گرے گا جہنم کے آگ میں جہنم کی ہاں جی انسانی عقل اور شعور کے فام سے بھی بالا تل کہ عذاب میں انسان کو گرفتار کیا جائے گا تو اس پل اس جو ہے اس پورے سراعت سے گزرنے کے لیے ہاں اب یہ پل ہے اس سے گزرنا ہے گزرنا ہے سب کو گزرنا ہے اس پر بھی ایمان رکھنا ہم سب پر واجب ہے شاشر فرمائے پل سرات پر ایمان رہنا کہ کل قیامت کے دن ایک مرحلہ آئے گا سب کو پل سرات سے گزار دیا جائے گا ہاں حتی امام سادی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں مولا کیا آپ لوگوں کو بھی گزار دیں گے تو امام نے فرمایا بالکل ہمیں بھی گزرنا ہوگا لیکن جب ہم گزریں گے تو اللہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرے گا جہنم کی آگ کی تپیش ہم کو نہیں پہنچے گا اور ہم بھی وہاں سے جو ہے براہ سے گزر جائیں گے ہاں جی تو یہ لہٰذا جو ہے سب کو وہاں سے گزرنا ہے اور گزرنے کا فلسفہ یہی یہ ہوگا کہ یقینا جو ہے جہنم دیکھ کے جب آگے بھیج میں پہنچیں گے نا جنت میں پہنچیں گے جو لوگ جنت جنت کا کتنا فرق قدر ہوگا پھر اللہ کا بندہ کتنا شکر کرے گا ہاں جی کی پرور دگارہ تو نے ہمارے اوپر کتنا احسان فرمایا تھا کہ ہمیں اس عظیم جہنم سے بچایا اور ہمیں بے ہش کی جنت کے ان عظیم نعمتوں کا مالک بنا دیا تو اس کے قدر بھی ہو گیا یقیناً دیکھنے کا جہنم کے اوپر سے گزارنے کا ایک اہم ترین فلسفہ یہ بھی ہو سکتا ہے تو اس پورے سرات سے گزر اہم بات یہ ہے اس پورے سراعت سے گزرنے کے لیے کیونکہ وہاں دو دو ہی راستے ہیں یا پل کا پل آپ وہاں سے پل گزر گیا پل آپ نے پل سے نیچے نہیں گرا اللہ تعالی نے آپ پر رحم کر کے تو اس کے بعد کی زندگی جنت ہے آرام و راحت ہے ایسی نعمتیں جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتا خدا نہ وہاں سے نیچے گر گیا اس پل سے تو تو پھر جو ہے ایسی اتنی عذاب اور تکلیفیں جہنم میں کہ ہم اس عذاب کو سوچ نہیں سکتا اس دنیا میں رہ کر لہٰذا جو مین چیز یہ ہے کہ آپ اس عذاب سے نجات کے لیے اس دنیا میں ہوتے ہوئے دنیا کے چند دن میں ہم کیا کیا کام کریں تو ہم اس جہنم سے ہم بچ سکیں اس پورے سراعت سے آسانی سے گزار سکیں جہنم میں نہ گریں جہنم سے ہم بچ جائیں بھیشک نعمتوں کے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے مستحق بن جائیں تو اس پورے سرات سے گزرنے کے لیے بندے کے جتنے عقائد صحیح اور اعمال اچھے ہوں کیونکہ عقائد کا بھی بہت بڑا کردار ہے کیونکہ قرآن فرمایہ الشر کا ظلم و نظیم شرک جو عقائد سے تعلق ہے ہاں جی بہت بڑا ظلم ہے لنہم ان اللہ لا یغفر ہے کبھی و یکرم عاد و لمن یشاء اللہ مشرک کو ہرگز نہیں باخشے گا شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا اس کے علاوہ باقی گناہوں کو جس کو چاہیں اللہ واش دے گا لہٰذا عقائد خصوصا توحید اللہ کی وحدانیت پہ صحیح با معرفت ایمان بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں زیادہ نگرامی آخرت کے نجات میں تو یہاں فرماتے ہیں لہذا اس پل اسراعت سے گزرنے کے لیے بندے کے جتنے عقائد صحیح اور اعمال اچھے ہوں گے وہ بندہ اتنی ہی تیزی سے گزر جائے گا اس پل سے بندہ مومن کے درجات اور اعمال و عقائد ہی اس کی رفتار کا تعین کریں گے بعض اللہ کے خاص بندے بجلی کے رفتار سے بھی تیز اور کوئی ہوا کے رفتار سے بھی تیز اور کوئی تیز رفتار گھوڑے سے بھی تیز کوئی دوڑتے ہوئے کوئی چلتے ہوئے اور کوئی ریتے ہوئے اس پل سراعت کو پار کریں گے لیکن اس کے برعکس جن لوگوں کے عقائد شرکیہ ہوں یا صحیح نہ ہوں اور اعمال بھی بورے ہوں تو وہ اپنی بد کرداری کی وجہ سے جہنم کے آگ میں گر جائیں گے ہاں جی اسی وجہ سے ہمارے دین نے ہمیں وضو کے اختتام میں ہاں جی یہ پولیس رات گزرنا حتمی ہے نہیں یقینی ہے اس لیے خود رسول اللہ وسلم کی حدیث مبارک کی روشنی میں آپ نے جو دعا امت کو سکھایا کہ وضو کرتے ہوئے وضو کے دوران جو پاؤں کو مسح کرتے ہوئے آپ نے جو دعا پڑھنا ہے وہ اسے پورے سرات سے آسانی سے گزرنے کی دعا کرنا ہے ہاں جی تاکہ یہ دعا آپ پڑھتے رہیں گے خلوص سے پڑھتے رہیں گے ایک دن بھی اگر آپ کی یہ پوری زندگی میں دعا قبول ہو گئی تو آپ کو پول سرات سے گزرنا آسانی ہوگا لہذا جان اس دعا کو قادر کریں کہ یہ دعا اگر قبول ہو جائے تو قیامت کا ایک اہم ترین مرحلہ آپ کو آسانی ہوگی تو اسی وجہ سے ہمارے بزرگان دین نے ہمیں اردو کے حسین عظمیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ و شاثر فقرے میں بھی ہمیں اردو کے اختتام میں پاؤں پر مساق کے وقت یہ دعا پڑھنے کا حکم فرمایا کہ ہم مشہور کو یاد تھے لیکن اس کے معنی مفہوم کو ذہن میں رکھ کر قیامت کے اس عظیم منظر کو مد نظر رکھ کر ہاں دیکھیے جب یہ وضو کے وقت دعا کر رہے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہو بھائی میں پورے سراعت سے گزر رہا ہوں یہ میری دعا قبول ہو جائے تو میں پورے سرات سے گزر جاؤں گا اگر نہیں ہو جائے تو میں نیچے گر جاؤں گا آگ میں اس دعا کی اہمیت کو آپ درخت کریں زیادہ تو ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ میں اللہ سب قدم اللہ سراۃۃ یوم تو سب بفیل اقدامہ و تو ذیل وفیل اللہ میں اللہ سب بت قدم اید. تو ثابت قدم رکھے میرے دونوں پیروں کو اللہ سراعت پل سرات پر یوم اس دن تو سب بفیل اقدام تو بہت سے لوگوں کے یعنی اللہ کے مومن بندوں کے نیک سوالے بندوں کے امبیا اولیا سوال صالحین ہاں جی اللہ کے نیک بندوں کی مومن مومنات کی جو ہے پاؤں کو ثابت قدم رکھے گا بہت سے پیروں کو تو ثابت قدم رکھے گا وہ توضلفی اور بہت سے پیروں کو تو اس دن دے گا وہ تو لفی لاتا ہے اس دن بہت سے کے پیروں کو فیصلہ دے گا اس پر اس پورے سے لہٰذا اس دعا کو کمال خلوص سے پڑتا رہے تجمہ دوبارہ کا رہا ہوں پرور نگار پورے سرات پر ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ کہ جس دن تو بہت سے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا اور بہت سے قدموں کو فیصلہ دے گا لہٰذا اس بابرکت دعا کو ہمیشہ وضو کے اختتام پر پاؤں کا مسر کرتے وقت پڑھنا نہ بھولیں امید ہے کہ ہمیشہ اس دعا کو پڑھتے رہنے سے ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور ہماری یہ دعا قبول فرمائے گا جس کا ثمرہ ہمیں روز محشر پُلے سرات سے گزرنے میں آسانی ہوگی اور پاؤں پھسل جانے سے محفوظ رہیں گے تو جان یہ ایک بات جو ہے ملسرات کے بارے میں تھا آج کے دس یہاں پر اتفاق کر لیتا ہوں ان شاء اللہ میں دوسری میزان کے بعد آنے والے دس میں ہوں گے